ہمیں مستعفی سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے پیارے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیارے سارا جہاں یہ جان لے سادہ جہاں یہ مان لے سارا جہاں یہ جان لے جہاں یہ مان لے سارا جہاں یہ جان لے سارا جہاں یہ مان لے ہمیں مستعفی سے پیار ہے پیاری ہمیں سے پیار ہے پیاری ہمیں سے پیار ہے ہے، ہے، ہے محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں اسی ہو میں اگر, خامی اسی اگر خامی اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے مستعفی سے پیار ہے پیارے ہمیں مستعفی سے پیار ہے پیارے ہمیں مستعفی سے پیار ہے پیارے ہمیں مستعفی سے پیار ہے پیارے سب سے اولا الا ہمارا نبی سب سے پالا والا ہمارا, ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی جب سے ہمارا نبی اپنے پاؤلا کا پیارا ہمارا نبی ہم نے کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیارے ہمیں سے پیار ہے مستعفا سے پیار ہے پیارے ہے آئے آئے آئے پیار آئے آئے آئے آئے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 مسلم رشتہ ہے ان پر مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہمیں مستفی سے پیار ہے, ہے، سے پیار ہے, ہے، سے پیار ہے سے پیار ہے ہمیں مستفی سے پیار ہے مستعفی سے مصطف سے پیار ہے مصطفی سے پیار ہمیں مصطفی سے پیاری ہے مصطفی سے پیار ہے مصطفی سے ہے مصطفی سے پیار